اسم ربك اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور اس کی طرف ہماتن اور یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہیے تسبیح و تحلیل تکبیر و تحمید باری تعالی نماز تلاوت قرآن کریم اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے میں لگے رہیے اور اپنے نفس کو آلائشوں سے پاک کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں لگے رہیے جو مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے تمام امور میں صرف اسی پر بھروسہ کیجیے اس کے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ مانیے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا اور ہر حال میں آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور دعوت کی راہ میں کفار قریش کی جانب سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کیجیے اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے